شاء اللہ تیس میں پارے میں سے تلاوت ہوگی اس پارے کا خاص صورت النبا سے ہو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کچھ فار مکہ دعوت توفیف دی اور یہ بتایا کہ وہ قیامت کے دن پر ایمان لائیں کہ جس دن اللہ تعالی مردہ لوگوں کو زندہ کرے گا اور حساب کتاب کے لیے اپنی بارگاہ میں ان کے حاضر ہونے کا حکم دے گا تو یہ کچھ فار مکہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علم کون سا دن لائے ہیں کہ جس میں ایسی باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عنمایہ کہ یہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں اسی لیے سورہ مبارکہ کو سور سورہ تصاور بھی کہا جاتا ہے اور سورہ اما رسعلم بھی کہا جاتا ہے تو یہ بڑی خبر کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اس بڑی خبر سے مراد یا تو قرآن کریم یا پھر قیامت کا دن یا پھر سرکار تعلوم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے فرمایا کہ اللّی مختلف ہوں کہ یہ اس خبر کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ جس میں یہ خود اختلاف کرتے ہیں کچھ تو کہتے ہیں کہ قیامت قائم ہی نہیں ہوگی کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قیامت اگر قائم ہوگی تو ان کا کچھ نہیں بگڑے گا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پھر یہ بھی کچھ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب مر کر گل سر کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر کون ہیں جو ان کو دوبارہ زندہ کرے گا یہ سب جو ہے ایسی ہی باتیں ہیں تو اب اس کے بعد اللہ تعالی نے ان تمام باتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو انسان خود دیکھتا ہے اور انسان ان خود جو ہے استعمال میں بھی جاتا ہے انسان کے خود استعمال میں بھی آتا ہے فرمایا کہ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنا یہ زمین ایک بچھونے کی حیثیت رکھتی ہے کہ نہ تو بالکل دلدل کہ اس پہ پاؤ کہیں نہ جا سکے اور نہ ہی جو ہے وہ کنکریلی اور ساری ساری پتھر والی کہ جس پر چلنا پھر نہ ہی دشوار ہو جائے تو یہ زمین ایک بچھونا ہے اور فرمایا کہ کیا ہم نے اس میں جو ہے سورج کو روشنی کے لیے ایک چراغ کی طرح نہیں بنائی کیا ہم نے تمہارے لیے دید کو سکون نہیں بنائے تو غرض یہ کہ اس طرح کی ساری نعمتوں کا ذکر اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جو ذات ان تمام چیزوں کو پیدا کر رہی ہے جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے تو وہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو کیا جو ہے تمہارا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے تو یہ سب تمہارا انکار ہے تمہاری ہر دھرمی ہے ذرا تم ان نعمتوں کا ذکر کرو تو اللہ تعالیٰ اس سورج مبارکن انسانوں کو اس طرح سے سمجھا رہا ہے کہ بلا تشویح و تمثیل جس طرح سے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں بیٹا دیکھو ہم نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہم نے تمہارے لیے جو ہے یہ بنایا وہ بنایا ہم نے تمہارے لیے جو ہے ایسی ایسی چیزیں جو ہے وہ حاصل کی اور اس طرح سے تمہارے تم تمہیں جو ہے پالا تو پھر جب تم پھر جو تم ہمارے ان احسانوں کا جو ہے وہ انکار کر رہے ہو تو اسی طرح سے دلا کش بھی ہو تمشیل اللہ اب العزت بھی یہاں اپنے بندوں کو اس طرح سے سمجھا رہا ہے اور پھر اس کے بعد منکرین کی سزا کا ذکر ہوا کہ یہ اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر یہ یاد رکھیں کہ بے شک جہنم جو ہے ان کے لیے ہاتھ میں لگی ہوئی ہے ان نہ جہنما کارن سودا لطین مابا سرکشوں کا یہ ٹھکانا لا لقین فیحہ اختابہ جس میں کرنوں رہیں گے یعنی ہمیشہ رہیں گے لا دق و نہ فیحہ برتوں جس میں ان کو کوئی ٹھنڈک نہیں حاصل ہوگی نہ ہی جو ہے کوئی پینے کی چیز ان کو ملے گی اور ان سے کہا جائے گا تم جو ہے چکھو اور ہم تمہیں زیادہ نہیں کریں گے سوائے عذاب عذاب در عذاب عذاب ہی عذاب جو ہے ان کو دیکھنے کو ملے گا اور بگتنے کو ملے گا عذاب ہی عذاب ان پر مشرت ہوگا اس کے بعد پھر ان لوگوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ جو قیامت کے قائل ہیں قیامت کے قائم کرنے والے کے قائل ہیں توغیر و رسالت کے قائل ہیں ان کے لیے وہ متقین لوگ ہیں ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ میری مستقین مفادہ متقین اور فہدگاروں کے لیے باغات وہ و قواناب ان کے لیے وہاں پر ایسے باغات ہیں جس میں انگور ہوں گے جس میں کھجورے ہوں گے جس میں ہم اور وادیاں ہوں گی یہ تمام ان کے لیے نعمتیں اور تمام ان کے لیے وہاں پر پل اور بیوے اور طرح طرح کے اقسام و انواع کے فواتے ہوں گے اور پھر فرمایا جائے اس کے بعد پھر فرمایا کہ اس روز کو یاد کرو کہ جس دن جو ہے سب کے سب اس کے حضور سب بستہ ہو جائیں گے اور بب العمی جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے کسی کو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی لا لایات کوئی گفتگو نہیں کریں گے کوئی کرام نہیں کریں گے علامن عظیم علام الرحمٰن کہ جن کو رحمان کی طرف سے اجازت ہوگی جن کو اتن شفاعت ہوگا وہ سرکار دو عالم کی داد گرامی کہ آپ ہی کو اتن شفاعت ہوگا سب سے پہلے شفاعت عظما کا دروازہ آپ ہی کھولیں گے سب سے پہلے آپ ہی شفاعت فرمائیں گے تو شفاعت کا عقیدہ جو ہے یہ حق ہے جو اس کا انکار, انکار کرے وہ منکر ہے بدبخت ہے وہ قرق قرآن کا منکر ہے تو فرمایا کہ اس کے بعد تھوڑے جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف امور بیان فرمائے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وادی مقدس میں کہ جو یہ وادی مقدس ملک شام میں کوہ طور کے قریب ایک جنگل ہے جسے مقدس جنگل کہا جاتا ہے عربی میں بالواد مقدس توا فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ تم فرعم کے پاس جاؤ بڑا سرکش ہو چکا ہے یہاں تک کہ وہ یہ کہنے لگا ہے کہ انارف حکم العالیٰ میں سب سے اونچا رب ہوں تمہارا یعنی اس کے اس, اس اور باقی سب جو ہے اس کے نیچے تو اس کی سرکشی اس قدر بڑھ چکی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی سرکشی ختم کرنے کے لیے معمور پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس سبب بنے تھے اس کی سلطنت کے دیوال کا اور اس کے غرب ہونے کا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے انسان کی انسان کو خبردار کیا اور یہ بتایا کہ ارانت مشد غلط بنا ہے یا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا پیدا کرنا بڑا دشوار اور مشکل ہے ذرا تم دیکھو یا آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے تم تو کچھ بھی نہیں ہو اتنی بڑی مخلوق اتنی بڑی جو ہے وہ خلط یعنی آسمان ذرا اس کو دیکھو کہ یہ جی کتنی بڑی مخلوق ہے ہیں اس کو پیدا کیا ہے تو جس ذات کے لیے اتنی بڑی مخلوق کا بنانا اتنی بڑی چیز کا بنانا کوئی جو ہے دشوار نہیں تو تمہارا جو ہے اے منکرین عباس موت یہ جی تمہارا انکار جو ہے یہ بھی جو ہے ہر دھرمی ہے اس کی چھت بنائی اور دیکھو چھت بھی کیسے بنائی کہ کہیں سکون نہیں ہے بغیر سکون کے اتنا اتنی بڑی چھت بنائی ہے اور اس میں کوئی رکھنا نہیں ہے اور کہیں بھی جو کوئی اس کے اندر پھٹنا نہیں ہے تو جس نے اتنی اعلیٰ شان چیز بنائی تو ذرا اس کی قدرت کو دیکھو اس کی قدرت کے کیوں نہیں قائل ہوتے ہو اور جس سلون یا سلونگانے سے آتے جان صاحب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی فیمانتا بھی ذکر آپ کو کیا ضرورت ہے قیامت کے بارے میں بتلانے کی یہ بدبخت اگر آپ سے پوچھتے بھی ہیں تو آپ قیامت کے بتلانے کے لیے تھوڑی بھیجے گئے ہیں یہاں جو ہے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیر کے منکر اس بات کو دلیل بناتے ہیں کہ اگر حضور کو علم غیر ہوتا تو قیامت کا علم قیامت کے بارے میں جب پوچھا جا رہا تو کیوں نہیں بتلایا آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ حضور کو یہ فرما رہا ہے کہ آپ کو ہم نے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ یہ جو بات آپ سے جو سوال کر کرے آپ کو بتلے آپ کو کوئی ضرورت نہیں بتلانے کی کیونکہ آپ قیامت کے بارے میں بتلانے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں یہ راز میاد کی باتیں ہیں راز جو ہے وہ اغیار کو نہیں بتلائے جاتے ہیں رازوں سے پردہ نہیں اٹھایا جاتا ہے یہ رازوں میں سے ایک راز ہے قیامت کا حضور کو ظاہر نہ کرنا یہ ایک راز ہے یہاں سے سمجھ لیں وہ کہ جو اس بات کو دلیل بناتے ہیں جس کو قیامت کی کچھ خبر نہ ہو اس کو نشانیوں کی کیا خبر ہو سکتی ہے کسی کو ٹاور کا رستہ ہی نہیں معلوم ہے وہ کیا بتلائے گا کہ جناب یہاں سے جو ہے وہ طویل والی مسجد آئے گی وہاں وہاں سے پھر جو ہے نمائش آئے گی نمائش کے بعد لائٹ ہاؤس آئے گا جس کو پتہ ہی نہیں تو وہ کیا بتلائے گا میرے آتا نے قیامت سے آنے والے قیامت سے پہلے, پہلے کیا کیا واقعات پیش آئیں گے تمام واقعات کی نشاندہی فرما دی فرمائے قیامت سے پہلے یہ ہوگا قیامت سے پہلے یہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کو سب کچھ معلوم تھا <تصفح> یہ ایک حقیقت ہے تو آپ اللہ تعالی نے کہ کوئی ضرورت نہیں ان بد بخشوں کو جو ہے آپ ان کو قیامت کے بارے میں بتلایا گا منتہا ہے اس کی انتہا قیامت جو ہے وہ کب آئے گی اس کو اللہ ہر العزت کے سبر کر دے وہ جانتا ہے اور اس کے بتلانے سے تم بھی جانتے ہو لیکن ان کو بتلاؤ مت ان کو مت بتلاؤ کوئی ضرورت نہیں یہ ایمان لائیں یا نہ رہیں دردنانے والے بنا کر بھیجے گئے اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کو دردناک عذاب کا درد سنا دو کل جو ہے تمہیں وہ سزا حکمتنی پڑے گی جو قیامت کے انکار کرنے کے باعث میں ہوگی ان نمان تو منظر منجف... وہ اب تم بتلا دو ان کو کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن یہ کافر و بد بخت یہ سمجھیں گے کہ لنگل بسو اللہ آشیت نو دہا کہ یہ جو ہے دنیا میں اپنی عمروں کو بھی بھول جائیں گے پچاس برس ساٹھ برس ستر برس اسی برس سو برس تک یہ زندہ رہیں لیکن قیامت کی جب ہول نہ کہ ان پر مسلط ہوگی اور دہشت اور دہشت جب وہاں پر یہ دیکھیں گے تو ان کو یہ بھی خبر نہیں رہے گی کہ دنیا میں یہ کتنا عرصہ رہے تھے کہیں گے اللہ آشیت نو دہا ہم تو جو ہے دنیا میں اتنا رہ کر آ رہے ہیں کہ صبح کا وقت صبح کے وقت رہے ہوں گے صبح کا وقت جتنا ہوتا ہے اتنا, اتنی اتنی اتنا وقت ہم نے دنیا میں گزارا ہے یا شام کا جتنا وقت ہوتا ہے اتنا وقت ہم دنیا میں رہے تھے اب آپ بتلائیے کہ ستر ستر ساٹھ ساٹھ برس گزارنے والے کل قیامت میں جو ہے یہ منکرین نباس بادل موت قیامت کے منکر جو کہیں گے ہم تو دنیا میں بس دو چار گھنٹے رہے تھے دو چار گھنٹے صبح کے وقت رہے یا ہم نے دو چار گھنٹے شام کا وقت گزارا بس اسے زیادہ نہیں عباس ہے جس میں کی اپنی والدہ سے دور بھاگے گا آج تو ام ام ام جو بیٹے بیٹا میرا بیٹا اے ابو میرے بیٹے میری, میری بیٹی یہ جو کرتے ہیں جب وہاں تک قیامت قائم ہوگی تو یہ, یہ معاملہ ہوگا اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا آج بیوی کا اتنے چہیتے ہیں کہ ماں باپ کو بھی فراموش کر دیتے ہیں کل یہ عالم ہوگا کہ بیوی جو ہے وہ شوہر سے دودھ بھاگے گی اور شوہر جو ہے وہ بیوی سے دودھ بھاگے گا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا یہ ایک ایسا وقت ہوگا جس میں کوئی کسی کا کام نہیں آ رہا ہوگا بنی اپنے بیٹوں سے بھاگے اپنی اولاد سے بھاگیں گے ہے ہر ایک کو جناب ایک عجیب و غریب عالم ہوگا اس تاریخ ایک عجیب و غریب معاملہ ہوگا کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کیا جو ہے وہ کریں کیا نہ کرے وقت نہیں ہے ورنہ میں بتلاتا کہ کیا کریں گے پھر اہل محشر وجوہ جاؤں گا یہ تو کچھ چہرے تو بڑے روشن ہوں گے ب وجو یہ اہل ایمان ہوں گے بہ وجوہ یوم عالیہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر غبار پڑی ہوگی جنہیں زرعی خار ہو رہے ہیں حقوع قطر جن پر جو ہے سیاحی مسلط ہوگی یہ کافر اور بے دین اور مسرت اور دشمنان اسلام ہوں گے تر حقوق قطر ادائے کفرت الفجرا یہ کافر بدکار اور فاجر اور فاسق ہوں گے اس کے بعد شور شور شمس ہے بہرحال میں اتنا عرض اس میں بھی قیامت کی ہوں کا ذکر ہے اور اس میں اس کے بعد سورہ انفطار ہے اس میں بھی تیاوت کی مناتی کا ذکر ہے سورہ متفین میں کم تولنے والوں کے لیے دردناک عذاب کا اس میں بیان ہو رہا ہے جو کم تولتے ہیں کم ماپتے ہیں کپڑا جو ہے جناب ماپ رہے تو جناب ٹھیک دیتے ہیں اور جب کوئی پیمانہ بھر دیتے ہیں تو اس کو ایسے ہی جو ہے بھر دیتے ہیں اوپر اوپر سے اس کو ٹھیک طرح سے نہیں بھرتے ترادو سے تولتے ہیں تو کم تولتے ہیں لیکن جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں فرماتے فرمایا ان کے لیے ہلاکت ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اس میں کوئی شک و سنے کی بات باقی رہ جاتی ہے جو کم تولتے ہیں کم ماپتے ہیں کم ناپتے ہیں قرآن کا یہ بیان ہے اس کے بعد سورہ الشفاق ہے اس میں بھی یہی جنہیں قیامت اللہ کی کا ذکر ہے اس میں صرف اتنا اضافہ فرمایا گیا ہے کہ اہل ایمان جو ہوں گے اہل ایمان اور اہل اسلام جو ہوں گے ان کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں تھمایا جائے گا وہ بڑے خوش ہوں گے اور جن کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں تھما دیے جائیں گے بڑے جو ہے وہ غمگین ہوں گے اور بہت ہی افسردہ ہوں گے اس کے بعد سورہ بروج ہے جس میں جو ہے وہ اہل ایمان کی آزمائش کا کافر بادشاہ نے ان کو جو ہے خندق کھود کر اس میں آگ ڈال کر آگ جلائی اور ان کو اس میں ڈال کیا گیا تھا اور پھر جو ہے اس کے بعد پھر و سمود کا تذکرہ ہے سورہ طارف ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ابو طالب جو ہے کچھ حدیت کچھ چیز لائے تھے حضور تناول فرما رہے تھے اس لیے میں دیکھا کہ خزاں میں آگ چھا گئی آج کی حضور یہ کیا ہے فرمایا کہ یہ جو ہے شہابِ ثاقب ہے اور یہ ستاروں سے جو ہے شیاتی کو جنات جن کو جگایا جا رہا ہے یہ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تھی اسی میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کفار انہم یقیدون قیدہ یہ داؤ داؤ کھیلتے ہیں اپنے داؤ لگاتے ہیں باقی جو قیدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کے داؤں کے مقابلے میں خفیہ تدبیر فرماتا ہوں بحاد نے ترجمہ کر دیا کہ کافر جو ہے داو لگاتے اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ داو لگاتا ہے معذ اللہ ذرا سور اعلیٰ ہے اس میں بھی جو ہے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ اپلح منتظک کا کامیاب وہی لوگ ہیں کہ جو صاف اور ستھرے ہوئے وضاح کرسم ربی فصل اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی لیکن عالم کیا پر میں بل تو صرح بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور وہ کام جو آخرت کے لیے کرنے چاہیے ان کی طرف تم تمام توجہ نہیں دیتے بلکہ آخرت کے امور کی طرف جو توجہ دینا چاہیے ابراہیم و غاشیہ میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی توجہ اپنی مخلوق کی طرف جو جو ہے دس راتوں کی قسم کھائی گئی ہے اور وہ دس راتیں جا رہا ہے تم جو ہے مسکنوں اور ضرورت مندوں کے لیے جو ہے لوگوں کو جو توجہ نہیں دلاتے برنگیت نہیں کرتے ہو ان کو کھانا نہیں کھلاتے ہو بلکہ تم جو ہے تم جو ہے اس کو جو ہے ترجیح اپنے نفس کو ترجیح دیتے ہو اپنے اہل کو ترجیح دیتے ہو اور ان کو فراموش کر دیتے ہو اور اس کے بعد جو ہے سوریہ بلد ہے سورہ بلد میں فرمایا جا رہا ہے کہ لا رسول بحاد قسم ہے مجھے بلط کی اس شہر کی اور اس شہر سے مراد مقصد مکرمہ ہے کیوں قسم کھائی گئی پر میں تشریف فرما ہو اس لیے اس کی قسم کھاتا ہوں اس لیے نہیں کہ خانے کعبہ اس میں, ہیں اس میں مقامِ ہیں یا جو ہے آپ زمزم کا اس میں کنواں ہے یا اس میں صفحہ مروا نہیں بلکہ تم اس شہر میں اس شہر کی گلی کوچوں میں تم چڑھتے پھرتے ہو اس لیے مجھے یہ شہر پسند ہے اس لیے میں اس کی قسم کھا رہا ہوں وہ <خخم> <خخخ> خدا نے مرتبہ خود کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہاد تیرے شہر و کلام و بقا کی بکاتی صورت الشمس ہے اس میں بھی قیامت کے الناکیوں کا ذکر ہے اور سورت اللیل میں پھر دو طرح کے انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے پام مامنسا تمہاری تم جو ہے اپنی کوششوں کے اعتبار سے مختلف ہو کوئی تو وہ ہے کہ جو وہ عمال کر رہا ہے کہ جو اس کو جنت میں لے جائیں گے اور تم میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو وہ عمل اور فیل کر رہے ہیں کہ جو اس کو جہنم میں لے جائیں گے پام آتا جس نے جو ہے اللہ ایسے لوگوں کے لیے ہم آسانی مہیا کر دیں گے ان کے لیے ان کو توفیق بخش دیں گے کہ وہ ایسے افعال و امال کریں گے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا تصدیق نہیں کی جس نے جھپلا آیا اور جو ہے ان تمام باتوں کا انکار کیا ملتی اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے وہ کام لے لے جس میں وہ رب راضی ہو جائے کئی برسوں سے یہ سلسلہ جاری جاری ہے کہ تراویح میں جس قدر لائن قریب پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں خلاصہ کیا جاتا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو اہم اور ضروری باتیں ہیں وہ عرض کر دی جائیں ہم میں سے ہر ایک شخص اتنی عربی نہیں جانتا اتنا عربی دا نہیں کہ وہ کلام ربانی کو کچھ تھوڑا بہت سمجھ سکے اگرچہ پرانے کریم کا زبانی پڑھ لینا اور اس کا سننا یہ بہت ہی باعث برکت اور باعث رحمت ہے تو اس نقطۂ نظر سے اور اس حوالے سے جو ہے یہ خلاصہ عرض کیا جاتا رہا ہے اور آج جو صورتیں علاق ہوں گی وہ بائیس صورتیں ہیں اب اگر ہر صورت کے خلاصے کے لیے ایک منٹ بھی میں آپ کا ہوں تو آپ کو حساب کر لیجئے کہ بائیس صورتوں کے بائیس منٹ ہو گئے میں آپ کا قیمتی وقت نہیں لینا چاہتا ہوں روز میری یہی کوشش رہی ہے کہ پانچ منٹ یا چھ منٹ ہو جائیں لیکن میرے وقت سے بات باہر ہے میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور موٹی موٹی باتیں کرنے میں بھی دس دس منٹ لگ جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میرے کسی نمازی کو اس بات پر کچھ تھوڑا بہت خیال آتا ہو لیکن میں جو ہے وہ ان سے معذرتوں اور اگر آپ اجازت دیں ہر من, ہر صورت کے ایک منٹ کے حساب سے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ عرض کروں اور کوشش یہی کروں کہ بائیس منٹ نہ لگنے پائیں لیکن پھر بھی اگر کچھ تھوڑا سا وقت لگ جائے تو یہ سمجھتے ہوئے اور درگزر کرتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے اس کلام کی کوئی بات سمجھ میں آ جائے اور ہمارے ذہن میں اور دل میں راس ہو جائے اور اس پر اللہ توفیق بخشے عمل ہو جائے تو اس کے حوالے سے میری اور آپ کا ذریعہ نجات بن جائے تو بس اسی ارادے سے جو ہے کچھ عرض کرنا ہے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اپنی کلام کی یہ باتیں جو ہے وہ صحیح طور پر اپنے قرآن اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ روشنی میں عرض کرنے کی توفیق عنایت فرمانے صورتہ یہاں سے آپ پڑھنا ہے اور اس سورت کی ابتدائی اسی جملے سے ہو رہی ہے بدتخا واو یہاں یہ قسم کے لیے اور دخا کے معنی چاشت کے وقت کے آتے ہیں تو معنی یہ ہوا بدتخاط چاشت کے وقت کی قسم تو اب یہ جو قسم اس وقت کی فرمائی گئی تو آپ غور فرمائے گی یقیناً اس وقت میں کوئی نہ کوئی اہمیت ضرور ہے کہ جس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ فرم بیان فرما رہا ہے اس اور یہ اہمیت اور خصوصیت یہ ہے کہ مفسرین نے فرمایا کہ یہ چاچ کا وقت وہ ہوتا ہے جس میں سورج جو ہے وہ چڑھنے لگتا ہے بلند ہونے لگتا ہے یہی وہ وقت تھا کہ جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت مسٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی اور ان سے جو ہے ہم کلام ہوئے تھے اور حضرت مص علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا تو اس لیے اور دوسری وجہ یہ کہ یہی وہ چاشت کا وقت تھا کہ جس وقت وہ جادوگر جو حضرت نصیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے حضرت مص علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے کے لیے گر گئے تھے اور انہوں نے سلدہ کیا تھا تو اس لیے جو ہے اس کی قسم فرمائی گئی لیکن یہ تو ایک وہ تفسیر ہوئی کہ جو اس وقت سے متعلق تھی اور یہ تو ایک عام تفسیر ہوئی لیکن ایک اس کی تفسیر جو ہے وہ آشقانہ بھی ہے اس کی ایک تفصیر آشقانہ بھی ہے کہ جو حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمتہ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر تفسیر و روح البیاں میں اس کو ذکر فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ بہت بخار ایک قسم ہے نور جمال مصطبہ صلی اللہ تعالی وسلم اور بل لیل رکھدہ سجا قسم ہے رات کی جب کہ وہ پردہ ڈالے یعنی جبکہ اس کی اندھیری چھا جائے حضرت اسماعیل حق کی اپنی تفصیل میں اس کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ گیسوئے مبارک ہیں حضور کی زلفِ مبارک ہیں اللہ اور یہ کنایا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گیسوئے مبارک اور عمبری زلفوں کی اور دوحہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور جمال کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے اور اس کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے اس کے بعد یہ قسم کس لیے فرمائی گئی ہوا یہ تھا کہ چند روز کے لیے وہی منقطع ہو گئی تھی بے دینوں نے اور بے ادبوں نے اور گستاخان رسول نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ زبان تراری شروع کر دی کہ بس محمد کا رب جو ہے ان سے ناراض ہو گیا اور جو ہے ان محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس گفتگو کا بظاہر جو ہے بڑا اثر ہوا تو اللہ رب العزت نے ان بد باطنوں کی تردید کے لیے فرمایا ماں بدا کا رب و کہ تمہارے پروردگار نے نہ تو تمہیں چھوڑا اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا ولل آخرت و خیر اللہ کا محنولا اور اے محبوب ہر آنے والی ساعت ہر آنے والی جو ہے وہ گھڑی آپ کے لیے اگلی گھڑی سے اور اگلے وقت سے بہت بہتر اور کیسے بہتر ہے دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی بہتر ہے دنیا میں بھی آپ کو جو ہے وہ اچھائیاں اور وہ خوبیاں اور وہ اوصاف اور کمالات عطا فرمائے کہ جو دوسرے کسی کو عطا نہیں فرمائے گئے اور آخرت میں اس طرح سے کہ سب سے پہلے آپ جو ہے شفاعت فرمائیں گے اور آپ کو آخرت میں حوض کوثر عطا فرمایا ہے اور اس طرح سے وسط بنایا بہترین نبی کی بہترین جو ہے لوگوں پر گواہ بن جاؤ یہ امت <سلام> مسلمہ کا شرف ہے اور امت مسلمہ کو یہ ایک عزت ملی کہ وہ امتیں جو اس امت سے پہلے ہوئی کل قیامت میں اللہ رب العزت امت محمدیہ سے امن سابقہ کے بارے میں گواہی دے گا تو یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سب سے بہتر صاحب ہے اور پھر یہی نہیں بلکہ یہ کہ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے اس کے بعد پھر حضرت ابو بکات اور اس طرح پھر جو ہے امت مسلمان ساری امتوں سے آپ راضی ہو جائیں گے آپ خوش ہو جائیں گے آپ غور کیجئے مسلم شریف کی حدیث بخاری کی بات مسلم کا مرتبہ ہے اس میں یہ حدیث ہے کہ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دس دعا بارگاہ رب العزت میں پھیلائے ہوئے ہیں اور رو رو کر امت کے حق میں گناہ داران امت کے حق میں دعائے مغفرت فرما رہے ہیں اللہ رب العزت عین اس موقع پر حضرت جبرائیل کو خدمت مصطفیٰ میں بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم جاؤ اور پوچھو کہ میرے حبیب کے رونے کا سبب کیا ہے حالانکہ اللہ تبارب و تعالیٰ عالم الغیب و ہے وہ دانا ہے وہ جانتا ہے لیکن یہ بارگاہ مصطفیٰ کا اعزاز ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت حضرت جبرائیل کو بھیج کر ان کے حال کو دریافت فرما رہا ہے حضرت جبرائیل حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت دریافت فرماتا ہے کہ تمہارے رونے کا کیا سبب ہے تو آپ نے تمام احوال بیان فرمائے اور اس کے بعد جو ہے اپنی اپنی امت کے گناہگار لوگوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ جو ہے ہونے کا سبب ہے حضرت جبرائیل واپس تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ تیرا محبوب جو ہے یہ فرماتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ جو خوب جانتا ہے وہ اپنی امت کے بارے میں یہ متفقر ہیں اور یہ جب عرض ارض کیا تو اللہ رب العزت نے جو ہے حضرت جبرائیل کو پھر بھیجا اور فرمایا کہ جا کر ان سے کہہ دو کہ اے حبیب ہم تمہیں عن قریب تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور یہ عد کریمہ نازل ہوئی بلا سوفر یوتی کا ربو کہ ہم عن تریب تمہیں اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے جب یہ عید کریمہ نازل ہوئی تو دیکھیے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی و سلم نے کیا فرمایا اچھا اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے تو مجھے اس رب کی قسم ہے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے امت کا ایک ایک گناہ جو ہے وہ بخش نہیں دیا جائے گا سارے مکلفین وہ جن پر کے شریعت کے احکام عائد ہوتے ہیں وہ سب اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ وہ ہے کہ جو اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے جو اعلان فرماتا ہے یہ ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد کہ سب سارے عالم اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی خجر حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے اور ادھر جو ہے عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے یہ فرماتا ہے کہ ہم عن قریب ان کو ان کی امت کے بارے میں راضی فرما دیں گے اور پھر سنیے اس آیت سے کیا یہ ثابت نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت کو اپنے حبیب کے رضا مقصود ہے اور حدیث شفاعت سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی بات میں راضی ہیں کہ ان کے امتی بخشے جائیں تو جس سے نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی مبارک یہی ہے کہ گناہ گاران امت بخشے جائیں اور اللہ رب العزت بھی جو ہے وہ حضور کی مرضی مبارک کے مطابق جو ہے ان کی امت کے گناہ گاروں کو بخش دے گا اس کے بعد سورہ نشر علم نشرہ سورہ نشرہ ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ علم نشرح حلقہ صدر کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہیں کھولا وہ سینہ کیا اس طرح سے کھولا کہ حضرت جبرائیل آئے سینہ مبارک چاد کیا قلب اثر کو نکالا اس میں سے جو ہے وہ حصہ کہ جو یعنی جس سے زندگی باقی رہتی ہے آپ اندازہ کیجئے کہ سینے مبارک چاک کیا جا رہا ہے کلب ادھر کو نکالا جا رہا ہے کلب ادھر سے وہ خون دور کر دیا جاتا ہے لیکن آپ کی زندگی مبارک میں کوئی فرق نہیں آتا ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی زندگی کا معاملہ جو ہے وہ دوسرے جہان کے لوگوں سے بالکل برعکس ہے آپ کی حیات میں وہ مقام کہ جو زندگی جی... کے لیے جو ہے ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں رکھتی اس کو اگر وہاں سے ہٹا دیا جائے تو آپ کی حیات طیبہ میں کوئی فرق نہ آتا ہے نہیں آتا اس طلب اثر کو صاف کیا گیا تمال و معرفت سے بھر دیا گیا اور اس کے بعد پھر اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا پھر فرمایا کہ ودان ان کا بھی کہ ہم نے اس بوجھ کو کہ جو آپ کی پیٹھ کو توڑ رہا تھا اس کو ہٹا دیا یہ بوجھ کیا تھا یہ بوجھ دو طرح کا تھا ایک بوجھ تو یہی تھا کہ سرکار ہر انسان کے بارے میں یہ چاہتے تھے کہ وہ مشرف اسلام ہو جائے اسلام لے آئے ایک بوجھ تو یہ تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وہ بوجھ بھی اتار دیا اور دوسرا بوجھ وہی تھا کہ امت کے گناہ گار جو ہیں وہ بخشے جائیں اس بوجھ کو بھی ہٹا دیا اللہ دی رکھ اور پھر اس کے بعد ہم نے تمہارے ذکر کو بلند فرما دیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی بخش دی کب بخشی کس نے بخشی اللہ تعالیٰ نے بخشی کوئی نہیں جانتا کہ کب بخشی پتہ یہ چلا کہ ازل ہی میں آپ کے ذکر کو بلندی بخش دی گئی اب ہے کوئی جو میرے آقا جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کو نیچا کرے کوئی نہیں بلکہ یہ وہ ذکر ہے کہ یہ ذکر جو ہے بلند سے بلند تر ہوتا جائے گا اور بلندی کی طرف یہ پرواز کرتا رہے گا کس طرح سے ذکر کی بلندی ہوئی وہ بھی سن صحابہ فرماتے ہیں حضرت سیدن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت تطادہ اور دیگر مفسرین نے لکھا کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب ذکر اراہی ہوگا اس کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے حبیب تمہارے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر ہو تو تمہارا بھی ذکر ہو کون سا وہ مقام ہے کون سی وہ عبادت ہے کہ جس میں ذکر خداوندی کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے نہیں بلکہ یہ کہیے کہ ذکر مصطفیٰ کے بعد بغیر ذکر مصطبہ سے ہٹ کر کوئی ذکر جو ہے خدا کا ذکر بنتا ہی, بن ہی نہیں سکتا ہے وہ ذکر مستبہ بھی شامل ہو ذکر, خدا, ذکرِ آلہ حضرت محدود بربی اسی لیے فرماتے ہیں کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو اے نجدیو تم اللہ کے ذکر سے اس کے حبیب کا ذکر جدا جانتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ کوئی ذکر نہیں ہے یہ کوئی ذکر نہیں ہے اور اللہ کے ذکر سے اس کے نبی کا ذکر جو ہے وہ کاٹنا چاہتے ہو ان سے جدا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نج دیو ب اللہ ذکر حق نہیں کنجی سفر ہے وہ ذکر خدا نہیں جو ذکر مصطفیٰ کے بغیر ہو وہ ذکر جہنم کی کنجی ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے اس لیے کہ کون سا ایسا پنڈت ہے کون سا ایسا پادری ہے کون سا ایسا گرجا گرجا ہے کون سا ایسا جو ہے وہ, وہ سوا ہے کون سا ایسا جو ہے مقام ہے جہاں غیر مسلم اللہ کا ذکر نہیں کرتے اللہ اللہ تو سب کا کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ محمد کا ذکر کوئی نہیں کرتا اس لیے تو یہ ہے کہ جب میرا اب آپ دیکھ لیں کہ ازان سے لے لیں ازان کو آپ دیکھ لیں کہ جب اذان دینے والا اشفد اللہ الہ اللہ کہتا ہے تو اسی کے ساتھ تو اسی کے بعد تو وہ کہتا ہے کہ اشفد وال محمد رسول اللہ اشد محمد رسول اللہ ہے تشاہد میں اور کون سا ایسا ذکر ہے جس میں ذکر مصطفیٰ نہیں لیکن یہ ہے کہ پہلے ذکر الہی ہے کہ پہلے ذکر الہی ہے اس کے بعد ذکر مصطفیٰ ہے اور اس کی بھی وجہ ہے اس کی بھی وجہ ہے سن لیں جس کو حضرت مولانا حسن رضا نے بیان کرنا ہے تو یہ شعر لیکن ایک حقیقت ہے کہ پہلے زبان کہ پہلے زبان ہم دل سے پاک ہو لے کہ اللہ کا ذکر پہلے اس لیے ہے کہ ذاکر ذکر کرنے والا اپنی زبان کو ذکر خداوندی سے پہلے پاک کر لے کہ پہلے زبان ہم سے پاک کھولے تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا اس کے بعد وہ اللہ کے حبیب کا ذکر کرے اس لیے جو ہے ذکر الہی ہے وہ پہلے اور ایک مقام ہے ایک موقع ہے کہ جہاں ذکر الہی کے ساتھ ذکر مصطفیٰ نہیں ہے وہ آپ سوال کریں گے ذہن میں سوچ رہے ہیں کہ وہ کون سا مقام ہے ابھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی مقام ایسا نہیں کہ جہاں ذکر الہی کے ساتھ ذکر مصطفیٰ نہیں یہ مقام وہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور ذبا کرنے والا جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس جانور کو ذبح کرتا ہے اب یہاں کیوں نہیں ذکر مصطفیٰ ہے تو اس کی طرف بھی میں توجہ دلا دیتا ہوں یہاں اس لیے نہیں ہے کہ سرکار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کرنا ہے مما اور سلنا کا اللہ رحمتہ اللہ علمین حبیب ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے ذبح کرتے وقت جانور کا گلا کاٹنا یہ رحمت کا موقع نہیں ہے یہ زحمت کا موقع ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے حبیب کے ذکر کو علیحدہ یہ ہے ذکر ہم نے آپ کے ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا ہے ہم نے آپ کے ذکر کو رفت بخش دی ہے اور یہ ذکر بلند ہوتا رہے گا اس کے بعد سورج تین ہے جس میں تین کے تین کی قسم کھائی جا رہی ہے تین کے معنی انجیر کے آتے ہیں اب یہاں پر بھی قدم فرمائے جانے میں اللہ کی جو, جو یہ قسم ہے اس میں بھی حکمت ہے کہ آخر تو اور بھی پھل تھے اور بھی جو ہے میوے تھے اور بھی چیزیں تھیں ان کا ان کی قسم نہیں فرمائی بس تین انجیر ہی کی کیوں قسم کھائی اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں اور وہ یہ کہ یہ تو جو ہے حکماہ ہی بتلائیں گے یہاں پر جو ہمارے حکیم حضرات موجود ہیں وہ انجیر کی خصوصیات سے واقف ہیں کہ یہ ملین ہے اور یہ پیٹ میں جو سدے ہو جاتے ہیں پیٹ جو پیٹ میں جو ایٹنی پیدا ہوتی ہے اور کم ہو جاتا ہے طرح طرح کی تکلیفیں اس سے جنم لیتی ہیں یہ انجیر ان سب کی رفا کو رفع کرتی ہے ان سب کے لیے نافع ہے دوسرے یہ کہ یہ واحد ایسا پھل ہے کہ جس سے جو تیل نکلتا ہے اس کو روشنی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور سالن کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور, اور یہ بھی اس میں حکمت ہے کہ یہ پیدا ہوتا ہے خوش پہاڑوں پر جہاں بالکل خشکی ہوتی ہے خوش پہاڑوں پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس پھل سے جو ہے وہ تیل نکلتا ہے اور یہ کہ اس کی کوئی دیکھ بھال نہیں کرنی پڑتی کوئی خدمت نہیں کرنی پڑتی بہ نسبت اور پودوں کے لیکن پھر بھی جو ہے یہ بڑھتا ہے اور کب تک رہتا ہے اس کے بارے میں لکھتا کہ ہزاروں برسوں تک جو ہے یہ لگا رہتا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں آتا تو یہ ساری خوبیاں ہیں اس لیے اس کی قسم فرمائی اور فمال خلق نل انسان تقلیم انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے حسین پیرائے میں بہت اچھے سانچے میں جو ہے اس کو پیدا کیا ہے بڑا جو ہے اس کو ایک جو ہے یعنی خوبصورت اور ایک جو ہے یعنی اس کو ایسا پیدا کیا کہ بہ اور مخلوق کے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال رکھا ہے اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ یہ تو اس کی ظاہر یا لیکن سن مرتنہ اس فلطا پلی یا پھر ہم نے جو ہے ان کو لوٹا دیا اس انسان کو لٹا دیا سب سے جو ہے مجھے ظاہر ہے کہ جس نے اللہ تبارک مطالعہ کے حکام سے اس کے بتائے ہوئے راستے سے روح گردانی کی تو وہ اسفلا صاف علم تو خود ہو گیا مگر اللہ مگر وہ جو ایمان لے آئے وہ اسفلا صاف نہیں ہے اللہ اللہ حافظ فلاح الغیر المنون ان کے لیے تو نا ختم ہونے والا جو ہے ادر و ثواب ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لیے تو یہ ادھر الصلاح ہے, ہے اس کے بعد سور علق ہے کہ جو سب سے پہلی یعنی آیت جس میں نازل ہوئی وہ یہی صورت ہے اس میں آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ارت اللہ کہ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو ہمارے حبیب کو منع کرتا ہے وہ عبد مقدس جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ انسان وہ شخص اس کو روکتا ہے یہ کون تھا یہ بدبخت ابو جہل تھا جس نے یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لوں تو میں اس کی ان کی گردن کو مروڑ دوں اور میں ان کے ساتھ طرح طرح کے معاملات کروں ایک موقع پر اس بدبخت نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس بد ارادے کے ساتھ سرکار کی طرف بڑھا ابھی سرکار کی طرف اس نے ہاتھ ہی تھا کہ یک الٹے پاؤں پلٹا اور اس طرح سے جیسا کہ کوئی شخص کسی کو مارتا ہے کوئی چیز اس پر اس طرح سے اس طرح سے کرتے ہوئے پیچھے آ گیا. لوگوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا تو کہا کہ میں جب محمد کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا کہ میرے اور ان کے درمیان جو ہے خندق ہے اور, اس میں آگ جل رہی ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ میرا ہاتھ پکڑ کر آگ والی خندق میں ڈال دیا جاتا تو یہ میں دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ اگر یہ بک تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاتا تو فرشتے اس کو پکڑ کر اس آگ والے خندق میں ڈال دیتے یہ ہے کہ جب میرا محبوب وہ ابد مقدس نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ شخص یہ کہتا ہے اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی بدخواہوں سے اور ان بد باطنوں سے اور ان گستاخوں اور ان بے ادبوں سے اس طرح سے حفاظت فرمائی اور یہ ظاہر فرما دیا کہ جو میرے حبیب کی شان میں اس طرح کے نظریات رکھے اس طرح کی سوچ رکھے اس کے لیے جو ہے دنیا میں بھی آپ کی سندپ ہے اس کے لیے آخرت میں جہنم جاننا تازہ ہے یہ اس میں اس بات کی طرف تمدید کی گئی ہے اس رات صورت القدر ہے سب جانتے ہیں کہ اس میں قرآن کریم کے نزول کا بیان ہو رہا ہے اور اس کی ایک رات جو الحمدللہ للہ آج جس میں ہم جمع ہیں یہاں پر شب قدر یہ وہی قدر والی رات ہے جس میں قرآن کریم لوہے محفوظ سے آسمانی دنیا پر حاصل کیا گیا اور اس میں پھر جو ہے فرمایا کہ ایک ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے جو زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات اور اس کی برکتیں عطا فرمائی سورہ منفقین ہے اس میں مشرکوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد اس میں جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ وماں امیر الا رب اللہ مسین الدین لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت خالص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا اور اس کی خوش رودی کے لیے جو عبادت کریں اس میں کوئی جو ہے اپنا ذاتی کوئی اپنا نفسانی دخل نہ ہونے دیں کہ نہ لوگ ہمیں نمازی کہیں گے لوگ ہمیں جو ہے زکوٰۃ دینے والا کہیں گے لوگ ہمیں حج کا حاجی کہیں گے لوگ ہمیں کیوں کہیں گے یہ سب سوچ نہیں یہ یہ رہا ہے اس سے جو ہے وہ دور رہنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت خالص نیت کے ساتھ کی جائے کہ وہ ہمارا خالق و مالک وہ ہم سے راضی ہو جائے یہی ہر عبادت اور ہر نیک عمل کے کرنے سے پہلے جو ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے اس کے بعد صورت الزاد جس میں قیامت کے حل کا کی ذکر کیا گیا اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ یہ قیامت کا دن وہ ہے یو میگزین تو یہ وہ دن ہے کہ جس میں زمین جو ہے اپنی ساری خبریں جو ہے اللہ کے حکم سے بیان کرے گی اور زمین یہ بتلائے گی ہر مرد اور ہر عورت کے بارے میں کہ یا اللہ اس نے جو ہے مجھ پر یہ یہ جی کام کیے یوم یس الناخم الحم یہ وہ دن ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ نکلیں گے اور وہ دکھائے جائیں گے کہ وہ مختلف ہوں گے کہ کوئی تو جو ہے جنت کی طرف جا رہا ہوگا کوئی جو ہے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا جس نے اس زمین پر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو وہاں دیکھ لے گا اور اس کا, اور اس کا عجل وہ پا لے گا اور جس نے اس زمین پر ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا اور اس کی سزا وہاں پر بھگتے گا اوپر اس کی سزا پالے گا اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ نیکی خواہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو لیکن اس کو معمولی سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے بدی خواہ کتنی ہی ہلکی کیوں نہ بدی کو ہلکی جاننا بھی نہیں چاہیے بدی کے بارے میں ہلکا سوچنا بھی نہیں چاہیے بدی بدی ہے خواب و کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو اس کو چھوٹی سمجھ کر کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے بدی کے قریب نہیں جانا چاہیے ان دونوں آیتوں میں ہمیں یہ بتلایا گیا اس کے بعد صورت العادیات ہے جس میں مجاہدین کے گھوڑوں کی قدم کھائی گئی اور اس کے بعد جو ہے قسم کھا کر یہ بتلایا گیا کہ ان نل انسان الرب ہی لکنود انسان جو ہے وہ بڑا ہی جو ہے اپنے رب کے لیے ہے ہوا ہے اور انسان جو ہے وہ مال کا بڑا جو ہے محبت کرنے والا واقع ہو انبل خیر الشریف مال کے بارے میں اس کی محبت بہت ہی شدید قسم کی ہے یہ محبت ہماری مال کے ساتھ اتنی نہیں ہونی چاہیے مال دینے والے کے ساتھ جو ہے وہ اتنی محبت ہونی چاہیے جتنی ہم مال کے ساتھ اور اہل ایمان کے بارے میں تو یہی کہا گیا کہ من من من دون اشد لوگ کے جو ایمان لائے ان کی محبت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ بڑی شدید قسم کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے ساتھ ایسی محبت کرنے کی توفیق جو شدید قسم کی ہو تو اس کے بعد مقابلے میں ہمیں کسی اور سے ایسی محبت کا معاملہ نہ کرنا پڑے بھائی شدید اس کے بعد سر القبول تمہارا ان کا پروردگار سب جانتا ہے ہر ایک کے بارے میں جو ہے وہ کیا اس نے کیا ہے اور کسی کے مطابق وہ سزا جزا دے گا صورت الخار یہاں ہے اس میں قیامت کی ہونا کی کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا جا رہا فمن فمن سکولت موازین تو جس کے نام اعمال بھاری ہوئے فہوا فی عیشت تو وہ عیش کی زندگی میں ہوں گے وہ اماں منصبت موازین ہوں فم اور جن کے نام اعمال ہلکے ہوئے ان کے لیے حاویہ ہے یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے جہنم کے جو ہے وہ سات درجے ہیں ان میں سے ایک درجہ جو ہے وہ حاویہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں اس کے بعد سورج الاصر ہیں یہ صورت تو قابل ہے بہت ہی قابل بہت ہے غور اس میں تو توجہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس کو یاد کر کر اس کا معنی اور اس کی تفسیر یاد رکھنے کی ضرورت ہے اللہ حاقم اتکاس تمہیں ہلاک کر دیا تمہیں شادی میں ڈال دیا تم ایک دوسرے پر مال کے اندر فوقیت لے جانے نے ایک دوسرے سے مال میں بڑھنے کے لیے کوشش کرنے نے حتر زرتب المقابل یہاں تک کہ تم جو ہے قبروں کو دیکھ لو یعنی جب تک قبر میں نہیں پہنچ جاتے یعنی مرض الموت سے پہلے پہلے ہر ایک ذہن میں یہی جو ہے حص رہتی ہے کہ مال مال کسی طرح ذریعے سے ہو کسی راستے سے ہو جائز اور ناجائز حلال و حرام اس کی کوئی ہمیں جو ہے وہ فکر نہیں ہوتی اس کا کوئی خیال نہیں آتا ہے کل فت عالم ان تو جو ہے تم جان لو گے جب تم پر موت قاری ہوگی سمت اللہ صوبۃ علم پھر ان تریف جو تم جان لو گے جب قبروں میں پہنچو گے حدیث شریف میں آیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشاع فرمایا کہ انسان کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں تین چیزیں جاتی ہیں دو تو واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ جاتی ہیں تو کون سی تین چیزیں ہیں ایک تو اس کے عزیز و قاری ایک اس کا مال اور تیسرا اس کا عمل فرمایا کہ مال اور اہل و اقارب تو قبرستان سے جا کر واپس آ جاتے ہیں اب قبر میں کیا جاتا ہے وہ عمل اب ہر ایک شخص جو ہے وہ غور کر لے کہ وہ کیا عمل کر رہا ہے وہ کیا آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہے سب ملا سعک کل تعالموں ہرج نہیں اگر تم جانتے علم الیقین یقین علم یقینی کے ساتھ تو پھر جو ہے تم ایسا نہ کرتے اور یہ علم یقینی قیامت میں سب کو نظر آ جائے گا سب دیکھ لیں گے سن مل او میڈین اس روز پھر تم سے بات پرس ہوگی نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا میں نے بندو تمہیں یہ یہ جی نعمت عطا فرمائی تھی اس کا تم نے کیا کیا شکر ادا کیا میں نے تمہیں یہ یہ جی نعمت عطا فرمائی تھی کہاں کہاں وہ خرچ کی آج ہر شخص غور کر لے کہ اس کی نعمتوں سے جو ہم مستفید ہیں مالا مال ہیں یہ نعمتیں ہم کہاں کہاں خرچ کر رہے ہیں اب اگر یہ نعمتیں میں ذکر کروں تو یہ تو بس کی بات ہی نہیں ہوئی ان تقرر و نعمت اللہ اللہ تعالیٰ اللہ کی نعمتوں کا کوئی شمار ہی نہیں بے حد و بے شمار ہے بے حساب ہے بے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کے شکر کی توفیق کی فرمائے فرمائی و اثر ہے, ہے. اگرچہ جی یہ مختصر تھی دو یعنی لائنوں والی صورت ہے اور اس میں بظاہ یعنی تین آئے ہیں لیکن مضمون کے اعتبار سے یہ اتنی وسیع صورت ہے کہ اس کا خلاصہ ہی نہیں عرض کر سکتا ہوں میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ بل اصر کسم ہے مجھے زمانے کی قسم ہے مجھے زمانے کی لیکن یہاں پر الصر فرمایا جا رہا ہے کون سے زمانے کی مفسرین اکرام نے فرمایا کہ اللہ تعالی یہاں اپنے محبوب پہ زمانے کی قسم فرما رہا ہے بلعصر زمانے محبوب کی قسم زمانے محبوب کی قسم سبحان اللہ سرکار کی کیا قسم؟ سرکار کے شہر کی قسم فرمائی گئی سرکار جو گفتگو فرماتے ہیں اس کی قسم فرمائی گئی سرکار کی جو زندگی ہے اس کی قسم فرمائی لہمروں کا محبوب تمہاری زندگی تمہاری عمر کی قسم تمہارے تمہارے شہر کی قسم تمہارے زمانے کی قسم اسی نے تو کہا کہ خال قرآن ہے وہ خدا نے مرتبہ جی. تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید میں کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم آپ آل اللہ کلام کی زندگی کی بقا کی ہر ایک کی قسم فرمائی جا رہی کس کے لیے فرمائی جا رہی انسان بے شک انسان جو ہے بڑا ہی ٹوٹے میں ہے بڑا ہی نقصان میں ہے اِلَّا آمَن. مگر صاحب ایمان نقصان میں نہیں کون وہ صاحب ایمان کہ جو با عمل ہیں باملحات وہ توقو بالحق کہ جو حق کی تلقین کرتے رہتے ہیں حق کا راستہ بدلاتے رہتے ہیں حق کی طرف رہنمائی کرتے رہتے ہیں وہ صاحبان عمارت اور وہ صاحبان عمل وہ, سا... وہ نیک مسلمان جو جن کا کردار یہ ہے وہ تو صبر اور وہ صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں وہ ٹوٹے میں نہیں ہیں وہ نقصان میں نہیں ہیں ورنہ سارے نقصان میں ہیں اس کے بعد سورے مزہ جس میں جو ہے فرمایا کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو منہ پر اور منہ پیچھے جو ہیں لوگوں کی قیمتیں کرتے ہیں لوگوں کے عید نکالتے ہیں ان کے لیے خرابی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں سرکار دو عالم کے صحابہ ب... ایسی کے کے کے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صورت میں تنبیہ کی کہ تم کیا سمجھتے ہو یہ تم یہ تمہارا یہ فیل معمولی ہے نہیں بلکہ ہر ایسا کرنے والے کے لیے جو تباہی اور بربادی ہے, الفیر ہے جس میں کابت المکر پر اب رہا کے لشکر کا اور اس کی تباہی اور بربادی کا ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے گھر کی عبادت فرماتا ہے اور اس کی جو حفاظت کرتے ہیں اس طرح تو ان کی عبادت فرماتا ہے سورت القریش ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ فلجاوربحاظ البید ان لوگوں کو چاہیے کہ اس مقدس گھر والے رب کی جو ہے وہ عبادت کریں اس کی عبادت کریں دوسرا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے بتوں کے سامنے یہ سجا ریز ہوتے ہیں بتوں کی پرستش کرتے ہیں بتوں کو پوجتے ہیں ان کو بندگی اور پوجا اللہ کی کرنی چاہیے سب سے بڑا معبود اور حقیقی وہی معبود ہے یہ سب باطل ہیں ان کی عبادت اور ان کی پوجا یہ سب جو ہے شرک ہے اس سے بچیں جس نے جو ہے ان کو امن دی جن کو انہوں جن کو انہوں اللہ رب العزت نے ان کو کھانے کے لیے بھی فرمایا تو بندگی کا مستحق تو وہ ہے اور خوبصورت الماعون ہے جس میں فرمایا جا رہا ہے اور آئس الزی عبت کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخصوں کے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے فضالک الدیتیم یہی ہے وہ لوگ کہ جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں ولاء عنا تعامل مسکین اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے اللہ تعالی النسلیم ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے اللہ اللہ کہ جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اللہ اللہ کیا کیا بات فرمائی جا ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دکھلاو دکھلاوے کے لیے اب غور کیجئے کہ جو نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دکھلاوے کے لیے ان کے لیے خرابی ہے اور جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے لیے کتنی خرابی ہوگی ان کے لیے کتنی بربادی ہوگی کیا ہے کسی میں اتنی عقل و فہم یہ طاقت یا زبان کہ جو بے نمازیوں کی بربادی کا بیان کر سکے میں تو جب اس آیت پر غور کر رہا تھا تو میں میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا کہ نماز پڑھنے والے فرض تو ادا کر رہے ہیں لیکن اس میں یہ دیا داخل ہو گئی ان کے لیے خرابی اور بربادی جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں ان کی بربادی کا حال کیا ہوگا غور کریں سوچیں اور آج فیصلہ کریں کہ ہم نے یہ کیا کیا اتنی نمازیں ہم سے چھوڑ گئی اللہ پر کہا وہ کہ جن کی ایک نماز چھوڑ گئی تو ہفتوں روتے رہے ہیں ہفتوں آنسو بہائے ہیں کہ ہم سے ایک نماز چھوڑ گئی یہاں تو ایک نہیں دو نہیں مہینوں کی نہیں سال سال ہم نماز سے دور رہے ہمارا کیا عالم ہوگا کیا ہم نے کبھی سوچا کیا ہمارے ان بھائیوں نے اس پر غور کیا کہ ہمارا کیا بنے گا کون جو ہے پھر ہمیں نجات دلائے گا اور یہ نماز یہی نماز تو سب سے پہلے جو ہے وہ قیامت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ جو جہنم میں جا چکے ہوں گے ان سے جب یہ کہا جائے گا کہ ما اللہ کا تم فی سفر تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کر دیا تم کیسے جہنم رسید ہو گئے وہ کہیں گے لم نقم المسلم جہنم رسید اس لیے ہوئے آج جہنم میں اس لیے جو آج آپ بھگت رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے آپ دیکھ کیا اس کے بعد اب کوئی بات رہ جاتی ہے نماز نہ پڑھنا یہ جہنم کا ذریعہ ہے نماز پڑھنا یہ جنت کا ذریعہ ہے نماز پڑھنا یہ جنت کا راستہ ہے نماز چھوڑنا یہ جہنم کا راستہ ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز کا ترک یہ جہنم کی طرف لے جانے والی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمیں نمازی بنا دے ہمیں جو ہے مخلص نمازی بنا دے اور جو نمازی ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ نماز پڑھتے رہنے کی توفیق نایت فرمائے صورت الکوثر ہے ایک بدبخت بخش نے سرکار کی شان میں زبان درازی کی تھی جب حضرت کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم وصال فرما گئے تو ان خبیصوں نے ان بد بات باطلوں نے اور ان مردودوں نے اور ان بے ادب و گستاخوں نے یہ کہا کہ اب محمد کا نام و نشان مٹ جائے گا اب محمد کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا کیا قلب مصطفیٰ پر گزری ہوگی ان باتوں کا میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مقدس پر کیا جو ہے وہ خیال آیا ہوگا ہر شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ جس کا اکلوتا گزر جائے وہ غور کرے جس کا اکلوتا ہو وہ اگر گزر جائے اور اس کے سامنے آ کر اس کے دشمن اس طرح سے زبان درازی کریں تو یہ تو وہی بتلا سکتا ہے جو اس کے اس کے دل پر کیا بیت رہی ہے اللہ اکبر مقاب مصطفیٰ اللہ حکبر شان محبوبی محبوبیت کا مقام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ متفکر نہ ہو آپ ان باتوں ان کی باتوں سے اثر نہ لیں اور آپ نے دل سے ان کی باتوں کا اثر نکال دیں ان نہ آتا, ہینا آتا, ہینا آتا, ہینا آتا ہم نے بے شک آپ کو خیر عطا فرما دیا ہم نے آپ کو خیر عطا فرما دیا رب کا بنہر اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے ان شک جو آپ کا دشمن ہے جو آپ کا گستاخ اور بے ادب ہے وہی ایسا ہے کہ جس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا آپ کا نام و نشان تو قیامت تک جو ہے جاری ساری رہے گا آپ یہ ہے یہ ہے شان محبوبی کہ بد بات اور گستاف وہ تانہ زنی کریں وہ جو ہے زبان درازی کریں زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ سکود اختیار کرتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان بدبختوں کو جو ہے جواب دیتا ہے جن سے ان کی شقاوت واضح ہو جاتی ہے کہ ایسے شقی ہیں کہ جن کی شکاوت اور جن کی جو ہے زبان سے نکلے ہوئے گستافی کے کلمات اور سسکار کی شان میں کی ہوئی گستافی کا جواب ان کا خالق اور ان کا خود کا جو ہے مالک جو ہے ان کی طرف سے دیتا ہے اس صورت میں یہ بیان ہو رہا ہے اس کے بعد سورج القاثروں نے جس میں فرمایا کہ قافروں نے حضور کو لالچ دیا اگر آپ ایسا کر لیں چلیے سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ کچھ دن آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کریں اور کچھ دن ہم آپ کے رب کی پوجا کر لیا کریں فرمایا فرما دے اے اے محبوب کافروں یہاں سے وہ لوگ بھی سبق حاصل کریں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما فرمارا کہ نہیں تم کہہ دو اے کافروں جب ان سے کہا جائے کہ کافر کو قابل نہیں حضور کیا کہا جائے کہ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر اس لیے نہیں کہنا چاہیے ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے ہو سکتا ہے ایمان لے آئے تو پھر جو مومن کو مومن نہیں کہنا چاہیے کیوں یہ ممکن تو ہے خدا نہ خواصہ خدا نہ خواصہ ہے کوئی صاحب ایمان ایمان ہی زبرگشتہ ہو جائے اور کیا ہم نے دیکھا نہیں ہے کیا ہمارے مشاہدے میں یہ بات نہیں آتی کتنے ایسے ہیں جو دائر اسلام سے خارج ہو گئے اسی لیے تو استفامت کی دعا کی جاتی ہے اسی لیے تو دعا کی جاتی ہے اللہ ہمارے ایمانوں کی سلامتی عطا فرما ہمیں ایمان پر قائم دائم رکھ اور ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ نصیب فرما یہ اسی لیے تو دعا کی جاتی ہے تو بھائی جو کافر ہے اس کو کافر کہا جائے گا جو مومن ہے اس کو مومن کہا جائے گا مسلمان کو مسلمان ہی کہا جائے گا تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے لَكُم دین حکمل یہ دن کہ تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین یہ آیت اس کا حکم جو ہے منسوخ ہے تلاوت باقی ہے یہ آیت جہاز سے یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے یہ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا اس کے بعد صورت النصر ہے جس میں پرنا جا رہا ہے نثر اللہ جب اللہ کی مدد آن پہنچی و رایت یس کلون خاجا حضرت سیدنا صدیق اکبر قربان چاہیے ان کی فیم و حراست پر جب یہ صورت نازل ہوئی تو جناب زارو قطار رونے لگے زار و قطار رونے لگے دوسرے صحابہ نے دیکھا تو حضرت ابوبکر بکر زارو قطار رو رہے ہیں رونے کی کوئی بات بظاہر نظر نہیں آتی حضرت صحابہ نے حضرت صدیق سے عرض کی کہ آپ رو رہے ہیں اس میں تو جو ہے بڑی اچھی بات بیان ہو رہی ہے کہ لوگ فوج در فوج دین کے اندر بات تو حضرت بکر نے فرمایا کہ تم اس سورہ مبارکہ کی مفہوم کو نہیں سمجھے بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں اس لیے کہ جب اللہ کی مدد آ اور لوگ جو ہے وہ مدد آ کہ مکہ فتح ہو چکا اور ہم نے دیکھ لیا کفار اور مشرقین فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے میں یہ سمجھا ہوں اور کہ وہی وہ ہوا آپ دیکھیں وہی وہ ہوا جو حضرت احبوب کر نے سمجھا تھا ایسے فہموں کے راستم سورت اس کے بعد سورب تبت یادا ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں یعنی حالات و برباد ہو جائے اس کا پس منظر کیا ہے یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا اعلان نبوت کے بعد جب یہ حکم ہوا کہ بع در اشیرت کہ اے محبوب اپنے قرابت داروں کو اپنے رشتے داروں کو جو ہے پہلے ڈر سنائیے سرکار نے اس حکم پر عمل کیا قریش کو جمع کیا اہل مکہ کو اپنے رشتے داروں کو جمع کیا اور اس کے بعد جو ہے یہ فرمایا دعوت کی ان کی کھانا کھلایا ہے اور جناب ان کو جب کھانا کھلا چکے تو پھر اصل بات بیان فرمایا کرنا کہ انی رقم انی رقم نذیر الج آزاد الشدید میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اس عذاب کا ڈر سنا رہا ہوں جو, جو بالکل جو ہے وہ سامنے ہے تو اس بدبخت نے اس بدبخت نے سرکار کے بارے میں جو ہے بڑی زبان درازی دی اور کہا کہ محمد کے ہاتھ توڑ ڈالوں محمد کو جو ہے میں حالات کر ڈالوں یہ کہہ رہا ہے ابولا کون تھا عبد المطرب کا بیٹا اور سرکار کا چچا یہ دباندرازی کر رہا ہے ذرا اندازے بیان دیکھیے صورت کا اندازے بیان اور اس پس کے حوالے سے آپ ذرا دیکھیے اور تو سورت کے ذرا طور ذرا جو ہے وہ محسوس فرمائیں کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ تبت یدا ابی لہب کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں یہ تباہ و برباد ہو جائے ابد العضا نام تھا اس کا ابو لہب کا نام عبد العضا تھا اور یہی نہیں جب یہ سورج مبارکہ نازل ہوئی اور اس کو پتہ چلا کہ اس کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی ہے میں ہلاکت کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کمائی جو ہے کچھ کام نہ آئی کچھ کام نہ مارنے والی آگ میں ان قریب داخل ہوگا بم اور سرکار کی دشمنی میں صرف یہ اکیلا نہیں تھا بم اس کی بیوی بھی شامل تھی ام جمیل ام جمیل یہ بھی شامل تھی اور کیسی بدبخ تھی کیسی فاجرہ تھی اور کیسی گستاخ, گستاخ تھی یہ اندازہ کریں کہ سرکار کی دشمنی میں یہ جنگل جا کر کانٹے لا لا کر گٹھڑ باندھ کر کمر پر لاتی تھی اور اس کی عدابت مصطفیٰ اتنی اس کی رگو پیمے شرائط کی ہوئی تھی کہ اس کام میں دوسروں سے مدد لینا بھی اس کو گبارہ نہیں تھا اکیلے جاتی تھی اور گٹھا باندھ کر لاتی تھی اور سرکار اور سرکار کے جو رفقا آپ کے عاشق آپ کے غلام جس راستے سے گزرتے تھے یہ اس راستے میں یہ کانٹے بچھایا کرتی تھی یہ اس کا معمول تھا دیکھیے اخلاق مصطفیٰ کا عالم دیکھیے راہوں میں کاٹے بچھائے جا رہے ہیں لیکن اس کے ان کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر ایمان لانے کی دعائیں کی جا رہی ہیں ذرا اس قسم کا ذرا فل کا مظاہرہ کریں نا اس کے ہمارے ساتھ کچھ پیش آ جاتا ہے ہماری سات کو کوئی جو ہے تکلیف پہنچتی ہے ہم فوراً چراتپا ہو جاتے ہیں اور جہاں دین کی بات آتی ہے جہاں میرے پیارے مصطفیٰ کی بات آتی ہے ہمیت کی وہاں ایمان جوش میں نہیں آتا وغیرہ چھوڑو یہ تو جو ہے مولویوں کی باتیں ہیں چھوڑو ان میں نہیں پڑنا چاہیے یہ تو حلوے مانڈے کی باتیں ہیں یہاں جو ہے یہ کہہ کر کہہ جاتے ہیں یہی ایمان ہے یہی ایمان ہے ارے آپ کو آپ کے رشتہ دار کو آپ کی اولاد کو آپ آب کے آبا اجداد کو اگر کوئی برا کہتا ہے آپ کی ذات کو تکلیف پہنچاتا ہے تو ہلکا مظاہرہ کیجیے معاف کر دیجیے در گر کر دیجئے اس میں آپ کے لیے عجر ہے لیکن جہاں سرکار کی عظمت کا جہاں سرکار کی عزت کا معاملہ آ جائے تو وہاں پھر ایمانی مظاہرہ کیجئے وہاں پھر ایمان والا مظاہرہ کیجئے وہاں ایمان کی اہمیت اور غیرت ایمانی جو ہے وہ جوش میں آنی چاہیے کانٹے بچھا رہی ہیں ایک روز اسی طرح سے جاتی ہے کانٹوں کا گٹھڑ اپنی پیٹ پر لاد کر رسی سے باندھ کر چلی آ رہی ہے چلتے چلتے تھک جاتی ہے ایک جگہ پتھر پر سانس لینے کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور رسی جو ہے وہ کھینچ لیتا ہے گٹھا جو ہے وہ گرتا ہے اور اس طرح سے یہ اس کے ہاتھ کا باندھا ہوا گٹھڑ کا رسہ اور یہ اس کے گلے کا بندہ بن جاتا ہے یہ رسی اس کے گلے کے لیے سولی بن جاتی ہے اور بم مراق ہو ہما اور اس کی بیوی کہ جو گٹھڑ اٹھانے والی ہے فی جی دیا حبل کہ جس کی گردن میں جو ہے وہ رسی لگی ہوئی ہے وہ اس رسی سے جو ہے اس طرح سے ہلاک کر دی جاتی ہے حقیقت یہ یہ گستاخ اور بے ادب اس طرح سے ذلت کی موت کا شکار ہوتے ہیں اس آیت کی صورت کو اس صورت سے مجھے بہت خوشی بہت پیار ہے اس صورت سے مجھے کہ اس صورت میں میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمن کی مذمت کی جا رہی ہے یہ بھی جو ہے رفتح ایسی... یہ بھی دوست سے دوستی تھی اس کے بعد تھوڑے خلاف اللہ تعالیٰ کی جب محدانیت کی دعوت دی تو قخبار نے کہنے شروع کر دیا اے محمد تم جس خدا کی ہمیں دعوت دیتے ہو وہ کاہے کا ہے کیا وہ سونے کا بنا ہوا ہے کیا وہ چاندی کا بنا ہوا ہے کیا وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے وہ کیسا خدا ہے اس سورت میں فرمایا اے محبوب تم فرما دو اے محبوب تم فرما دو بات توحید کی ہی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا لیکن نہیں سرکار کی زبان سے کہلوانا چاہتا ہے سمجھنے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں کیا, ب... کیا ذکر کر دیا اس صورت میں کیا بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے کل فرما کر اس میں یہ بتلا دیا کہ اپنے منہ مواحد بننے سے وہ توحید ہی نہیں ہو سکتے توحید اللہ کی بارگاہ میں وہی قبول ہے کہ جو سرکار کی زبان سے سن کر توحید پر ایمان لے آئے لاکھ کو یہ کہتا رہے کہ میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن سرکار کی زبان والی توحید نہیں مانتا سرکار نے جس توحید کا درد دیا دعوت دی اس کو وہ تسلیم نہیں کرتا تو وہ لاکھ اللہ اللہ کہتا رہے وہ مواحد نہیں الحمدللہ ہم سرکار کی بیان کردہ توحید کو مانگتے ہیں اصل مواحد ہم ہیں کہ ہم نے اس توحید پر یقین رکھا جس توحید کو پیارے مصطبہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ کرنا ہے آپ فرما دیجیے کل کو بدلا ہوا جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی زبان بہت پسند ہے اس سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کو بہت ہی پسند اور محبوب ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ سرکات پر ایک یہودی لبی بن آصف اس نے اور اس کی دونوں بیٹیوں نے حضور پر جادو کر دیا لیکن یہاں یہ میں تلا دوں کہ اس جادو کا جو اثر تھا وہ سرکار کی عقل سرکار کے عقیدے اور ایمان پر اور کسی چیز سوائے جو ہے آزا, آزائے ظاہری پر حضور کی صحت جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی گئی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا کہ میرے حبیب کو کہہ دو کہ فلاں فلا نے آپ پر جادو کر دیا ہے اور فلاں کنویں میں یہ یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے بھیجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کنویں کا پانی نکالا اور ایک پتھر کے نیچے یہ چیزیں برآمد ہوئی موم کا پتلا بنایا ہوا اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک اور اور کچھ چیزیں اور اس میں یہ ہے کچھ گرہ لگی ہوئی یعنی وہ دھاگے بھی نکلے گیارہ گرہ لگی ہوئی تھی تو یہ دونوں سورت نازل ہوئی تو ان کو پڑھنے کا حکم دیا گیا سورج فلک میں پانچ آئےتیں اور چھ آئےتیں سورت الناس میں تو جیسے یہ سورت پڑھنا شروع کی آپ نے ہر آیت پر گرہ کھلتی چلی گئی اور سرکار دو علم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جادو کا اثر زائل ہوتا چلا گیا تو یہ سورہ مبارک جو ہے بڑی اس امر کے لیے اور اس تحقیق چیزوں کے لیے بڑی مؤثر ہے بہرحال یہاں جی ہم تھوڑی سی بات یہ عرض کر دوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کسی چیز کا کیا اثر ہوتا یہ تو ہم گناہ کے لیے جو ہے ایک ذریعہ بنا ہے کہ آپ کی امت کے کسی فرد پر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو وہ ان صورت کا ان صورتوں کا عامل بن جائے اور اس طرح سے وہ اس قسم کے اثرات کو پڑھ کر ان سے دفع کر سکتا ہے اور زائل کر سکتا ہے اس سے پتہ چلا کہ وہ تعویذات کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوں اس سے جو ہے علاج کرنا اور اس سے جو ہے شفا حاصل کرنا جو ہے یہ جائز ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کے توفیق گنیت فرمائے اور قرآن کریم کے فیود و برکات اور رحمتوں سے مالا مال فرمائی